ذکر کہ بشقمت قاری بےشکمت اوتارگی ہجوم دو علماء، ہجوم دو تلبا ہجوم دو فریس ہجوم دو مراؤ ہجوم سیاہین سہیت سنیما ندی نقش دس خراقہ ذکر گئی انجامی بیوا غصر یا نوی یا اندری شوی غصر بیوکر یا بیو دسوکر اوزان پارے بیوکر آتر فور کرنا باعت دانے براو تو رچاواتو چہدون تکلکتا سزورت دے نحاقا ودایت ہوا قل من حرم زینت اللہ اللہ اللہ یا خجر بادی و تیبات ملکہ پیست ماد دیت سزون کی دا اللہ طلب تحرات الله تفک تحرات جوڑی اللہ بھاق دات سزون حرام کرید وانا وحد دیت سوا حدیث احترام جد رسول <سؤال> دہان صلی اللہ علیہ اللہ پہگت وسلم دے دے دیدی وہ جناب نماز کر گئی رسول اللہ دو زینات دو قول حدیث درس قل من چاہن دی دی دی دنیا دنیا کے نہ صرفان کری نے فارت مسلمان پیدا کری کا معلوم دی خریدر اغد تبانسن اللہ اصل ایجاد دے فرید دنیا کی ایجاد رزون دے دا مسلمان کافر کافر جو خریند اتبادی کافر دا من حران کی مسلمانوں کافر تو مسلمان اور کافر چوکری بان خرید کا مسلمان خریدی بلکہ اگر دو مسلمان دوفار فضا کرفرا گئے تمام تو ادا خری اور دنیا کی او خریدت صرف اور گرمی بس کاک دیتا ہے جب سعرہ ونوی اللہ تعریف وصادی در دا ثقہ داخی دا دا ذکرونکو اشارہ دیتا ہے کہ دنیا نعمتنا سلوک اللہ مستقلا فیدا کری دا فارد مومن نہ دا فارد کافروں اگر کو داگیش تلاف شتا پا خراک کی خدا فتا فتا, فتا بدایی دا امینا نوکی اور پا آخرت کے پر بلکل دین محرومی صرف دفاظ امینا نوی مانا دا چلا قلحیل اللذین آمنو فی الحرات الدنیا خالصتا یوم القی دانے متن دفع دنیا کے خار سیام خارمت کا بالکل خار سم دانے دانستان دال متون دفاع والا دِف دنیا کی خم شریشان اسرا مخلوط پریشان اسرانسان سبشانوالا دے جا دے خدا کو پریشانی بنوی نو قسم کی راجیو نتانت کی سورت فاتر بپر و جان یقر کی فری بانی لائے سب سنا فی حال سورت فاطر لائم سب سنا فی حال سنا فی حال کی منگت فری کیس قسم پریشانی سورت فاتر بپر جن یقرا الحمد اللہ نظیر اظہب ان حسن ان من چو سمندر نرس منگ فدی منگی جنت کی سری وا لے دنیا کی ٹول اگ شرشم بدن پارا بانشو راہ مس نہ درد جن پریشانی ادھر پریشانیا نو خبان چیز پریشانی اگ پریشان بھی ہو رو ملک خالص <سؤال> پریشانی نہ فرد و احمد کی دنیا کی وشانی مخلوط تھا لیکن خالص ملک پاکانی نہ فورت و قیمت کی بےغور صورت نبا کی فارستے ماہ پاکر احمد بانی صورت نبا امتح کی صورت صورت نبا پریشانی نہ فورت و احمد بان نہیں سونا فی نی کی پریشانی گرو دیو پیگل دا خاون سرا و کاسن دیہا کا اوکا ڈکل شرابنا لاس ماؤونہ پہی لغم ولا کے ذاب پ شم برات لاس ماونہ ہ لغم ولا کے ضبان ہ بری جنت ہ پرے جنت کےیں لغم بلا کے زبانہ فریشانے دروغ اصل سبب د فریشانانی درو دیخص دنیاہ ڈک ل دررو گنا لاں سنا پی ہ لگغم ولا کے ضہ دار شونا۔ہال سح یو مل کیا ماہا کلل ہیری لجی نہمنوں في الحلااتے دنیاداننے مت د پاضظمان والک پرجن دنیاہ ک کےہ مخلوط تو پریشانے سو کا من سدی۔ کمن و سَسا پریشانی وہ سرسا ہوں سطح یوم قیام ہا پاکانی فرض قیامت کی اس پریشانی میں بہترین نے احرام اللہ پاک گنا حق کے اللہ ظلم ظلم بنا حقانی اللہ الله کر وان تشرك بالله ما ينزل به سلطان اا بہترین آیات نے مبارک تہذیب دماغ شریکے وان تشرك بالله ما اثن ا تو احد ا حدار کی ناصر حسس اللہ نے فرمایا اے ایمان والے دلیل حجت وان تقولوا على الله ما حرمه الله ف تو اس فلا پانی ها سجدہ سے بھی کہن والکل مت اجل ظهر متفلا خل نتام قرر مر کا صاحب اذا جاء جنو ساخرون ساتم بنا سجد من کر ترغیب علاسوری اولاد یادم کچھ نہ بشارت پتی بار وقت تخویب بادت بشارت ول کا ہر مشرق مفتری ہر لاگ را سے ماںبل ارزا وار مدارک مارا کی دا اللہ پاک کو مشرق مان دی کہ کافر باریس نے باندھی اپ پر حصہ مقرر و نکمے نہ عمر ور کئی بشت اگر تنگری دو ور بشت عمر ور کئی دا ف عمر کی ذری بر کمین نہ ولی او پرہ پر کئی با ہمانت نہ ہمانت نہ فورا کا دغ ظالم چھی یعنی لهم نصیبهم من الكتاب عمر جی کی دو عمر دنیا دنیا کم عمر دا دا دا دا دا دا دا نصیب اللہ اگر رسیب جیزاب کار پریشے کوئی آمین بچی بل سیو لال سوا چھ در خلاسے مضمون۔ سورت نام یوش پیتم نمبر آت کے سورت نام یوش پیتم نمبر دی فی بانی این ہم کا نو کافی این ہم کا نافیرین سورتم کان کافی این انہم کانو کا چرندیم این ہم کان اکاثی بانی انم کانو کافی رو این ہوم کانو کام ام کانو کام کارو شہنا پیمر تر شہید اُم کان کافی این ہوم کان کافی کرفر جہنم تاودی تاسفی اومیان تاسوفی امین سردر شیور فی الحال جانب تا جن و جانم مثل تاخت مسلح نان کئی داریا کلول تاب مدو کم حتی کو جی جانم کی منانت شروع کی جہن سر بے کالت اخرا الاحما رب ناگا دے مجھ منگا سا دا۔ شران دفا نخر گُمر آزاد نریم دہروش رنازاد نم تاسپین باب سماسان چور جی منگا واٹینتھ ما باب سما بے شی جی تجربات نبارے دروازے تعلیم بل مہان او دا دا چی تاریخ بن اللہ محالی حکم تنظیم کی حکمت نرموزیدی جنت تا جن وجهت تا جن وسی او پسند سمکین خو وبسن سب جن وتل محالی دارگی دی, دی کفار و دی مکذبین ونن وتل بجنات جنات محالی فکذلک رجل مجرمین دارگی بدل او مجرمانو تا لهم جننم هاذند فر دی کفار و جنم نفر جہنم نفر فرش دان فرش و چتر کنجر مین و کدار ولسل لاہ نل تکلیف نیون فکر جن دیو پلی وَلَا لائجون رضا نامہ سدور خام خسلمان کی خبگانے کا جنت تو خوشحالی نہ رضا ناما دور سیندی خفگان کی خبگان دنیا کی خبگان درا کر خبگان بندے رضان کمنگا آگ خبان الحمد للہ اللہ چرا خن حدان اللہ قوم غرارسیدل کی دی جنت تک ہم نے میرا سولی اللہ جل و اعلی فضلو کہہ نے میرا سولی اللہ دی جنت انا قد جاءت رسل ربنا بالحق رد کروں انبیاء اور تمنگہ پرشام سلی با نے سنا چا حہ توحید کا تولہ व्यापدی میں سر بان رہے دی ونو دو ان تلک المل جنہ ہوا دو کلی ش اللہ طرف دی جنت یہاں تا جنت جسر کا شتا سم ما کو تم ساملون پسو دا مار سبب کے سب تال النار, او صاب النار بل جن سا بنارا دکھ نیا جہنت بردی ختنے کنا تم پہل وجہ تماو بھوک یاران دربانی جنو جہن کے یو اللہ حجاب یو ہرو جن مخان ہر خان سر جن سلام عموم اواز گارا پر ما بہند جانتا ہوں سلام مبارک بازی تا سلہرا لمت خنوہ مبارک کب سے جنت سلام مبارک بازی سلام بنا رہی تا کے خنوہ جنتھی جن سارا مگرم سر چہر نام قو مین مگر جان پھون ہوم بھی سیما ہوم آواز پورانوز بہت پارتھ کا سارا سر کارو جارا ما اگنا جم ہما کم تم سکبرکنا جم حکم جم اکونا گرفتی خدا فار ماں اگنا ہنکم جم ہم دفر کاسنا جم قو مارو جم قور دسنا جم قور مفید بکر دگنا جم حکم کسرت جہن آرا پالا دے جہن ن تا کم جم کم اج تاؤ کم دفتا سو ناس محاطر دف نا سونا در نو جسوہ جسو اوس ندا بینندر اہاؤ نی ندی دام بین چیتا دنیا کیم و بوتلا خود خر جنو گلا جنتا تم تہ زنون نیم جنوی چی آر تو لا ہس دل مینا پھک ادر ج لا حم تہ زنو ن تاس جن تان ایر پتا تاس نچھ ونا صنا آواز جن جن تان افید نہ می او بالک <سؤال> ملا راتی کی بنگ بانے تو بر جنت گرا اردو راتی کے بنگ بانے بر جنت او بالک مل یا داغر چل سرکشانی فروٹ را اردو راتی کی بنگ بار دو بور جنت نہ چلتا تا کر چلتا تا سر خرید و و جواب جوابئی ان اللہ حرام دی ابر جنت اور جنت کافی روبانی اللہ حرام دی ابر جنت اور جنت کافی روبانی اللہ دین اتخی ہملات کی مختلف اللہ دین ال کافر تاریف اللہ دین اتو دین اللہ وحبا دو مار جارا دین امر اذ غدیر منزل علیہم جادیر دین فضیلت حاصلہ جی دین فدیر چیزی تفاقی بانی دا کافر کسان ہم او دین جی مقلبت فغیبانی فمن کو رسلا لہو ولعبا نہ لوبے دے تالہ لگنے دی بیمار گرے دا توکھے بس کرے گی تو کافر کو کافر سے چلی ڈٹو کیا بس کرے گی نو سب کرے گو مسلمان دین کاٹو گے بس کرے گی نہ کرے گا انداو کھے گی تو دنیا کا فرش یہ سوکھ دین تابس کاروائی تو دین کا تابس کاروائی بس کاروائی میں دی بے گھر دین دین دی دی دا سڑے دے. हो के वाला कारोबारी घूंगट में छे गंदगी गुंगठ ہا. ہاو عارف تو خبر نہیں کار گڑی لاہے بےکارت من حیات دنیا دنیا دنیا دنیا کا اللہ <سؤال> دین کا عرسن والا محبت دغ نی نظر دگر لا پکیو در شرکت کی دیت دین د نتا وټو نظر لگا لا پای کی تقسیمی گی راز کے جیم بولانا سے پک دیک وشکنا مولانا پر اخبار گراچی داتا گنج کی دی پھل <سؤال> چھو مولانا سے پیٹرن تقسیم لگا نہ نظر لگا مولانا تقسیم اگر کم خلق دین را و اسلام را وڑی الی الذین اتخذوا دینه لهوا و ورا با کا سانی کی دین کا بس تھا چر سو بان گوتا قواریارتا او دار گید ایکنا سنا غرا پھا بُنتا دمتا بڑولتا چر سو بنگ تھا جی دتی دتی ہوئی نہ نہ ہو مڑایبا پینڈے نہ رونڈیر مرگیو دریوترمنگ وی نہ کیسےڈی مسرے بناو کیا کھو پوسونو کھو دے دے میں کس فارز بولس کارن خرلاو ایسے دین شو وستا گولو کون سفر دے نہ ہومنگ وے نہ استاد کھو وے استاد گلاو دی دی سے و نظر ہو رہی وار کمان <سؤال> سوریہ سب وجینسر ہوا منگ دی مَنْ دے ترغیب القرآن راؤ کتاب قرآن و ہدایت کتاب دے اور انجام دن اللہ تعوی انجام دن کار دلتا مفید واپس دنیا تلاش ناملامل چامل کو گھر دل نہ چکس منال گہر لذی کو نعمل کہ من دنیا کا کام دنیا کی فکر کٹنا کمال دنیا کی ٹی وی شار تک اصل قران دوست جان اس پر قران دگی ٹی وی شار مفرید کٹ مفرید اور جتدا جی فنامل غیر لذیق ون نامل چاول کو من گے غیر چاہیے چمکی دنیا کی کمال قد خسران فس ومذلهم ما كانوا يفترون سوال کو برس دی کافر فل زانو ذلهم ما كانوا يفترون رخصین علی حاضر زان جوڑون کیوں ان ربکم خلق السماوات والارض في سته ايام اللہ خلات مارا داخی کر گئی پیتا کی, کی نروسومی نورسومی موجود نو نو رکم دے کی مہارا دیا مقدار دش بگو رد کی اللہ مہاراجیا گنگاسو پیتیام پشپ پیدا شو پی سی تیام پشپ گنم ہونا راہ ویو من کارپیس نتیم بن ک اللہ مارا سرادی دو مسلک متا شریر دے بل مقدمین صفت دا اللہ دے خو بشانی ہی بدون دا بیان دا خیال پر کے و علی شان مستم قدیم ادارے باراتی ارے سوا مری شیوا مارو مراز گرگل اس سوا آلارش ون ایمان ایمان پد واج دے جیوا سابت نہ لانا ول کےف مجہ مجہ سے مکان بانی مجہور سنگ سنگ بھر ہوئے آتے ہیں چار جماعت جوڑی نام ادا بالحادی کی تو نا آلو جوڑی آن نا چی سنگ آن نا تو دو دو مجسمہ سوال عرش اللہ نے سلطنت کی امام عرصے کرش کی نار سلطنت عرشنت ہوں پرانے جدہ سلطنت لال فلانش سل اے صحاب سلطنت ہوں مانا دار سمت سوال عرش اللہ قبضہ سلطنت بانی مانا دار دا اسمان کی آقل حکمت سلطنت دے سمت سوال اللہ سلطنت کی امریکہ تھا مسلمان غورتاج مسلمان غور اپنا دا اللہ حکمت نشترے. سم اللہ فردرے سلطنت کی دا جامع فرق دے. جا یا تاویل کی حقا دنکار سوا صفات ہوں. قضیت نبلاد مقصد انکار ملا قدرت انکار انکار عانی صفات نے استوا مسطا اللہ دے خدا تعویل تعویل پہنکار کے خلاف دہلی دن کار انفات نے جامعی علام تبزانی جامعہ نہ دے اللہ عداد جاملی دے. امام راضی دو تم جامعہ نہ دے بلکہ کافر۔ دارنگی دو خواہد مدارنگ پہ بارکی امامنے صفی کافر امامنے دی کافر پڑی گوڑا خلا بانی دادی دو آدماؤت داد دا, دا, دا, دا پتیفل گوری دی ہم دائنی سرچکنین تبا سرد دی سم مستوال آرش نمالت تابیلی مالادا شرد سم مستوال آرش بی اللہ پا قبضل گوری پسلتنات بانی سم مستوال بی اللہ پورا دی پسلتنات بانی سم مستوال بی اللہ پورا دی پسلتنات کی چارتماس تاج ندے خرا رہے دا او لاپا کمبانی دارگی خلق سے خلق دا, دا, دا, دا, دا نظام دی, دی. دی, دی او تصویر چرف دائش روز تصویر نہار سورت ہی ملازی خل کسماوات سوال يدبروا الأمر ما من شفيعا إلا من بعد ذلك ذلكم الله ربكم فاعبدوها رس بقرة هو الذي جعل الشمسا زيان والقمر نورا وقدره مناظر اتالى معزز السنين والعصاب بحرث نظام مشفوظ وقرة إلا في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات العالة لقوم چرت کی سیوا ذکری نمک کی رسا دا سوشم سورجم براہ الکرا سو میز کا ذکر کی طواحا صورتی طواحا شپا غم نمبر تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراب نظام دا دا نظام دا دا مضمون ذکر سوا دے منظام دسمکو اللہ پہ سورت عم سہ الجی خلپس ماواد نے شروع کی گی اللہ اللہ جی خلپ العرش مارکو میم دِن بلا شہ افراد کرون یب امر سماجی نمدون عشار دی طرح جدید مارو نا سمجھ نظام نظام نظام اللہ فا قبضة اللہ کمرو میں خبردار گڑ ماری گرکہ مارا دا نمراتی تکوی دل لاپیتی اللہ نل حلقال <سؤال> کیجاد مخلوق بولتو ایجاد نشور داد اللہ پہ اختیار کی امور پہلے حلق اجاد مخلوق وختیار کی رائے اتنا امور شریع امور شریع تشریح اللہ کی بولتو کیومل خیمہ اللہ پہ اختیار کی جاد مخلوقی دنیا ول امرو اللہ فور سلی ومرہ فورمد کی تمہار دفری تمار کل رب الرکات مخلوقات دلما کا کرے. مسلمان طاقت دی دی خناشن دو دونوں کری رما تذک کرون ترین نمبرات کری لما, لما تشکرون بنا کو سون کی دلہ بگیتا بال دی شردار کی مسامن کیلک نام کم سم سور سمر جی دنیا پر جدو ابلی واقعی ابلیس متعلق دا مقصدی صارف ہو رہی د خلک ننا کو مصور نو ک دا کې من تاسو دره بیاشک نظر کې من تاسوته می مقلل نال مه کاسیجو آدمون منګ فرتوو تا چېو کې طرلب دا سلامتهقیق منزی ګ کړړیو د دی په سری بقره کې چې بر ماد منه سی ده د سد نمرات س د نیی ک کې چې سید رات انقیاد او تازی یوه ځهسیده اوماار د انقیادو تاظیم سره دي مږ پرو س چې تاسو تاې شي او تازی کې <تصفيق> فرشتو تعبیاری ودد خدا اللہ تکردو کے دا دا دا دا تا, تا سو اللہ تفتر سلورم سی دیا خدا سجدہ دا ما سجدہ دا عبادت قسمنا یہ و سجدہ دا دیم سجدہ دا عبادت اور فرقات فرق عبادت کی مسجود انہیں گڑی مالک نقصان ہی او خارک کی گڑی دا دا جان لکہ عبادت, بانی عبادت بیا فدیل مانی ٹورمدے ممک ممک ہر پیغام تجویز دیو سے نیلک نی عالم الغیب نی مالک طرف نہ دا سجدہ صاحب دیانی کے قادم علیہ یا و لیکن محمدی پا تقریباً فارس والا سجدہ کول اخپل حاکم تا تو فزات علق دے نبی علیہ السلام اغا صحابی توی کزمڑ شما تب سجدہ کہ اغا وینا انہاں صاحب خدا تے قاب وچ قابل سجدے نے وڑن سبا دخر کو قبرن بانی دو جاف قبر مار تندی فرات نی سجدے ور تکے تے نبی علیہ السلام نے کسے پاس تمر لاق وسجدے نے نہ پہیں دا حیات نبی رسم کلمات داری صاحب توی لو امرت تو احدن ایجج <تصفح> نہمرساجم دان دکھا سیوا سیوکا دقا کی صاحبوں نے نامی من کو تدریب اور راوی کے نہ کر فرشتو کا رشتو سیدھا ان کہ, کہ اس جدو شیطان داخل ہو لیکن تخصیص وافت کالما منا کل جدہ اس امر تو کو معلوم دا دا امر کی ابلیس داخل ہوئی دا دا جانا نہمسنا چاہی رجسری حکم کی داخلی جس وسم مقابل کی نا قیاس پیس کم کو سنت چمکیا محتاجی حالانے بین ابانی کو کیا تھا مگر دا مستر علم پرشانت بین آبانی دارگیماب اللہ قبل دارے اذا جان کم کی کہ مستحدین چلے کہ صاحب لاول روایت مقصد تم سریفی تائید مقصد تائیدار خلافی موضوع بالقیاس مقدم بھی بھاگے مانیبائے مقصد محضود بالقیاس دی دا چی اس بات تم سریفیاس مقصد دار دا دا دا دا اول, اول من کاسفی مقابل شیتان داس پیچکی بجے معنی من مین و چین ابیر شیت اوز بلا کم خلطے دو خیریت دو دو دلیل, پیش دلیل نارم من تینا تا تا دا کرے دا سلام صرف اصل بانی صرف صرف اصل بانی, صرف اصل بانی, صرف اصل بانی من خلق شیطان، دے فیل دے حقا سب شرافت دا دین بالخل کے شیتان ابراہیم شرفت دا دا جی شرافت شرد دی دینی بے دے، ولی نفسی نصاب، شرافت سب بدون دی شرافت اتبارے نفس نہ شیطان کل ہاضام خیر خالق پا والجن خلک منی بلدا ماروشور شیتان کا منی خالی والے اللہ خالق, خالق, خالق, اللہ. اللہ خالق منی خالق لیکن داریا شیطان بچی دسل کے مشران توب کیل کافر دی دی شیطان و تا السلام دا کیا غلط دی دی شیطان دا کیا غلط دی, دی, دی, دی ور محفوظ کا بلر شی او دا دا, دا, دا, دا, دا دا پر نو نہیں کہنا کرا ہر سب دے و دا پیدا کی محفوظ دا فدی کی خال پتما پمایا کوندر کا کبر پھی آلہ پاپ کشا پاپ وکشا ازل دے تہدیب خوش ہے جنترا مناسب جنت من شیطان او بندر کام تنی بس جمرا کا تامرا نقد مستقیم کے نمبر ال اسلام اسلام علیہ مستقیم القرآن <سؤال> قرآن پران تم فریلام تما تسکیم اتحد اِن اللہ عربی فا بو ہاضا سرا تم سکیم کا سنمان سراط کل مکیم الم سکیم السلام سراط کل مکیم اتحد الاحبر فا دا سرا تم سکیم نہ نویز میں سری تھا دادت پہ حیثیت بن شرکا کی نویز اسلام کارون تھا ملا شاکرین رازم اولاد یادم تھا ہر طرف نہ شاہی طرف, شا طرف, طرف, طرف انو میں شکر گزار یو مانا دارا اشاردی طرح چیز وجوہ بانے پا گمراہی کینہ کینہ دینا او امام رضیر احمد اللہ علیہ تحقیق ذکر تحقیق دی کی من و من انسان, کے دی انسان کی سلور قوتوں نے انسان کی سلور قوت نے گمراہی اشتبا چاہتون تابی کی شیتان بے انسان گمراہی جو دے قوت خیری قوت خیری ہوا پو بطن مقدم کی دے بلے مخی طرف کی دے اتنا بطن خیری اتنا جاؤ کھا سم مرآتیان چاگت اقفرزان تابیدار کی سم مرآتیان من بینے دیہم راز مرآتی دمخی طرفنا ان خیال کی میں غلط غلط وسوسی ورزوما ومن خلپیہما او دشاہ طرف نفر دیکھ قوت وهمید او قوت مهمید اگا طاقت تے چاگا حکم کی بھوٹ ومن خلدی ومن خلدیم دو بید قوت شہانی دے پدی خی طرف کی خی طرف کی کبھی دے جگر جی جگہ کا قوت بی اور آو آو قوت غذبی دے قوت غذبی نے لی قوت خیریت نے قدم کی دے. آغا آغا تو قویت مقادم او کی ابل قوت ابل قوت کے شہوت بدار مسمل دار قوت مری سمف ناد شاہ وات اکثر گزار سوچ سب کی دا ویری پہ ست بان چرا تج اکثر نو مت اکثر دینا شکر گزار سو زن چکر پہ ست بان ویری گما درست نے چکثر داشو وہ رقص سب دکھی سن شرم نمبر شیتان ادلا فری کم مل می دفاعی شیتان دفذان تعبیاری جہنم دی عدمار اے اللہ تمہار کی مستحق جہاندی اللہ بزرگ بزرگ کم زر شیتان بھی بکری دھر جہنم کر دی صحاب ہو سرمانے کم کس بزرگ کم زر جنتر جہنم جا مسو کی من نے مگر شکر گزار قال اخرج منها مزوما مذحورا ولله فاس هزا هذه جنتا مزوما مذحورا رسوا شوشه الشيء مزوم رسكي مذموم مكبوحا مالا خوفوا محرمه ما من الشر قران نور اللهم القذوا قال مزوم مذحورا رسوا شوشه الشيء تح الرحمتنا زغ الله ذرنا توش الشيء رسوا شوشه الشيء نمنت بكم من امنا سما وعدذا نمنت بكم من ام لاملج نام لجحنا منكم اجمعين چاہ چارمنا چیز کچھ مت کر دی مت ربد نہ چہر کا اللہ پہ پہ دا دا پیران شیطان تابیدار گر دی دی آدم سلم تخندار نام دو جو دی جنت کی فکولا منا یا شند یا شجرت شاطر پا د حنت کی دی لام ٹون شیطان دا لام شیطان دا عزیز جنت نو دی فان لام مشہور مہازن فیران یانو انگا سندک چوتکا اگر دیر فارف انجام کی دشمن بگر دیر آنگا فدی غرض نو چیز مانگ دی دشمن چی فانجام داشو دانگی دو وسوسید دا شیطان انجام داشو فوسوسلو ہمار شیطان اگر دیر شیطان دخوا راک داگی ونی لیوب درہما آنگا چیز انجام چیز خرش دیتا ماور ما یانو ہمارا چیز پتھ دینا من اورات مادا من سوات مارسر انگاون دیدینا اگر چیز کم لب ذکر حاجت کی خام قشت نو حاجت شو لہما صرف مدد دی نہ دینا درم گاہوں دینا کامان ہاں کمار کم بیان دوستوں سے وکال محا کم اب کم تا سرخر مک پریشی مگر وق شا چند مین سونی نیا کیندی ماں دی سبب. مفت سری اداضی کر گئی کہ دادم السلام سرمن خطاش ہو دادم نے السلام پزر عظمت عزمت ڈال لاؤ ڈے عزمت دا اللہ اور کہ اللہ تو نہ بیاو پڑھنے کی اللہ عظمت بھی داغ دا یقین ہو چھ پ اللہ بر سو قدرت ہو سامنے شیطان ارم حال ہوتا نو بان گڑھ من گئے داغ پر کہ دیر عظمت اللہ اور داغ دا یقین ہو چھ پ دروگا بن قسم نے کہ شیطان میں قسم پدروگا وقال سمهما ان لكم من الناسید دا سبب خطا پدی سير ہوتا چہ شیطان قسم نہ پدروگا اور داغ پر کہ چون کہ اللہ عظمت دیر لی داغ دا یقین دا چھ پ دروگا بن قسم نے کہ شیطان پدروگا قسم نے کہ دری قسمت قسم اتنا اتنا قسم کی کی. یا پھر نہ چلام پہ بدرسنا پار بازر فد اللہ اب الرقا کر دِکر محمد رحمان کی فد اللہ خود اللہ ہوما خود نے وی خلم وی خوت نواد سوکلانی نہ بدتہ سوارم گاہ رداوی ہر امام, امام, امام جن شاء میں پفردان پانی پان دہ بد وجنا ونا دا ہومار ہوم ارم اَََ تلکم شجرا آواز میم سر دمن کارتا دشمن خار کلنی سیرت کلین سم آتی نیمبی شیتان کما ل کما شیتانا دیہ دشمن ظاہر کے کالا رب بنا پورا باری بار کوری سم دس را تو اللہ تا ربنا ظلمنا و ترحمنا الخاسرین. اویل دعا دا تنا خاص نیا ربنا دل پوسنا کرا سین ش مقام اللہ او خان بھی حکم نباد دشمن خطاب آدم مارا دارا بیمر اولاد آدم سلمان سلمان کی جنگ نو بو لہ بھو خوشی باد دشمنوی اکم کی بادی عدم علیہ السلام شیطان بن حبوت شیتان لذ رحا مز او دورا دغ حبوط او خودوید تذلیلوفاخ بت می نه کاه خومی نه مض او ممت حرا تباره سو شو شار شو بیا دی حبوت دا دپارارتتلقییوو دم سره حبوت دپارهطرقی خلافت او د حکومت دزم ک نپاره کا نحب تو بعض کونی بعضېنادو دی وژه په صورتتی توان کې سیغه تص راړ د کے اناعتبار دوات دیالتهې بدون د اعتبار دواد د دا سیغت تص راولی د صورتی توهان ک ګوره سورت یو سردم پا جمیان باز خوشا دے جنتنا ٹول <سؤال> بازونی فورادی بازو کا لہ باز خوشی تاسور دے جنتنا باد دشمن کی نقصان کرارا دے امر فاتین سر کرا رہے کو مینہ تخرجون ٹول تعلقات شروع ناول خطاب یا بنی آدم زندے بعد رت تہریما ترے باد بنی آدم کدا نے کم لاس وریشا اولاد آدم تا سجام مقصد جامی لباس یواری شا. دا کم ور پٹ کی او عورتون سو دال سبب دن ماشو اصل لباس کم دن گرم بتا سان جما دام یومن پاتے سو آدم پٹاس ہو سب ساس ہو مقصد یادیوان نہ ممتاز دے امتیاز دنسان د حوان نہ انسان پہ عورت پٹ اور خطاب دے جامع دا موسم دار امتیاز دا انسان د ڈنگر نہ حتنا کی ڈنگر پے عورت مان پیدا کر مارو بیش دی انسان عورت بانے دی دا جامع, کی ولا عورت انسان دا جامع دی جی دی حکمت اللہ خود سواد کا کری دی پر کنا اور بندی کری دین تک سب مسلمان بند کریم کی ٹیم پر بندی کری دی دی تا دو دیگر کی نظرگی حاد لا سرجا پسارکین پسکے پار پسند زکان نئیو جب سرکل سباد خود حالتوں کرا بے پر لا سکے بخیر ہاں میری رہی چالو تو مکھی ہو سیف سو دکان دا کالج روان تہذیبی جامع ہمارے باقی توانونی بن گیا پورت کا رحمت اللہ <foot Elijah> روشن کی وجہ سے وہ ہاوا ڈیل ٹوکیو مردان تو سکیل سے براگر مردان کی جیسے مرنا سے مرنا سے, جی سے, سے نت گنی گردی کنی مگو کافر کافر مسلمان چاوتم کارکول تعورت گنی چرمی رچے دا بے پارتھ سد رچے داسی چیف مانا چنگری او او او دا دا دا دا اصلاح یا خاول جناب اہداؤ نے وَلَمِنْ قَصْرِ كِنْ تَكْفُرُنَا الْعَشِيرَةُ تَكْفُرُنَا نَصَابِلَ جَارَتُنَا تَكْفُرُنَا, تكفرنا شکری کبھی خاون دا دا ان خد کی شکریہ پاکستان پر بے نظر چار سوبو کی زنجیر بے نذیر بے نظیر دیواروں بانے نہ شادے نہلق ب سہ حاصل کشاری پٹول داورت زینت وغیرہ جاؤ دبانسه یواريعاد چې کوم وري ش دکنلزما کافر خو کافر دي مسلمان بر بندډول دا چې ځان او بنډ بده او دازینت ګي دا چې خذ سر سرطور کې بازار کی ګر دي سنی سر دوې کې بعض کې ی په شټټ باې وودريګ نه سې جربی داته ځې د دا ت کارکاري یو حون ب دوسې پهیبانې فخرم کوي چې زما خذه صه دا زما خ په شبانې ولاړه دهه یر پهبانې فم کوئ یا بنیدم قد انزنل لاړ کوم د با یواري دیکھنا ٹھیک ہے نا نہ سب کو سیب درد ہیں سبھی سبھی جا بے نو کراوڑ کا جامع سوات جامع سوت ساس وری شاہ دار درما شاہ اصل جینت پٹ داو وری شام ذالے سبب ذکیس تاس وری باست تقوا ذار کا ظاہری جامی ما غنزی کی بلی عورت پڑھ کیں لیکن اصل جامی جامی تقوا دی جزات جامی تقوا وا ور ڈی سی سیات نزانو ساتیں وری باست تقوا ذار کا خیر جامی تقوا دا ڈی زارک من آیات اللہ ذاتن دا نالو ذکرون دیر فرض تاس پن قبول کے دیم کتاب یا بنی ادم جا وے کم ان زانو تن لباس صبح سید کا ویسے کی استرے دخل فنا یا بنی ادم الا تننکم شیطانو بین کو نوردتا سر شیطان کا سنگے جس دی مور فلا سات ستان کنی دے سو تن غریب کس سے ساتھی دا نڑی بے غیرت نہیں کہ ماخ جبکم الجنتل مور فلا سر جنتنا یان زنو ما لباس او ما سیدا بن جامیدا دا تا لم سے مقصد دا یان جان سین منگانا دوستان کا سان چند کی تا بانی ویت فا اگر سورت مرم ان شاطین او ریا منگل شیتان چیتانا دوستان, دوستان دی دریا تمبر شاطین مگر دور شیتا نولیا دوستان دی. سورت مریم دریا تمبر ان شاطین اولی لین منگل دوری شیتا دوستان دفاع کا سانچ کی تب کتابانی یا کھند کی دالیت مانی سورت مرم دریا تا دریا تمبر ان جانشین الا مین دلین لائمین دیا نمبراتین تاضم افزا عرم تر ارسم نشیاتی نل کا فیرین تزم افزا دریا تمبرات نقول تو چلا خوشکری منگا ارسن نہ خنے نہ ذلگنا نوں بولے تو چلا فریک نہ من شیطانان با کافر وبانی یا عزہم از ازا جنم سیدنا گناہ تفرن سور سرات عزہم از ازا اننا جانا شیاطین ودیا گن بولے من شیطانان دوستاں دی غیر دو کافروں اللذین فرضہ کس جے دوستاں دی جی کم کند تے اور جاؤ اللذین لا بینون تعزہم از ازا جنم سیدنا گناہاں تعزہم از ازا بے گورا سورت حمیم سید کی تعزہم از ازا نا جنم سیدنا تفرم سورۃ صرا تھا اذھم ازا سورۃ حامیم سیداں ان جا نہ لهم هم آبین ایدیم وما هم الخول شیطان وقت نہ ڈھوم پورنا فض نی مہل پہ محکم مسلط کلی بان شیتا مکم وقت شیتا سورجرشم نمبر نمبر نمبرات میون ذکر رحمان سبب درد شیتان کرینا و میا شکر رہمانین اب تو چار کی در لال کتابنا مسلط کمنگ پالبان شیتان کتاب ن سب سبب سرد شیطان رحمانگسان دوستان دا کسان چیز کتاب بانس کے شاہ ذکر وی دا پانو کار و خبر جیتا مسلط کل امرستا خیال کرا چک اللہ چکت ہوتا ہے وغل سیندینا سنی بے چن واسطی کما بدا کم تردون اس بات سنگ چلتا سر کنحکا رح مزارچ سابئی بر گمرہ سبارت وی گمرہ سابر شی ہوم اتین دور ہے گمراہ ن دی دی دوستان شو روان بنی ذکر چاہیے جامع بے جامی اور او دو جکم نا جامع اور خدا جامع میرا خود تا سڑوتا کتاب کھلے جامو گنگاری کتاب کھان دے جی چاہے جامع او دا دو دا جائز دے. دا دا جواز دا دا دا انګریز د دا قانون د گرد اور سڑک کا پھر کیسلان ابھی خبر جائز ملا مش یا بنی تم راہ آدمر یا بنی آدم خز لاس یا بنی آدم ثواب نمبا بانی کی تجاوت کو, کو جمری الجہر جار پور آپ ہمارے جہار ذکر میں اسکار کی فضیوں کے رحمت رب کا اب دکریا اجنا دار دا انخیا کرے اجنا دارب بہ ندان انخیا اصل پاس کارو دے خفیہ کی آزان ذکر دے تنصیب طریقے سے تنصیب طریقے تقبیرات تشریف پائے کی تنصیب دے تنہا پاک کی تنصیب دے, پا دے, پا دے علاوہ تنصیب نہ مطلب ذکر پا فاصل پائے ذکر کئی۔ ذکر ذکر اندیل اگ بری بات یو اگذر خیر فیری منقول فردی کو دردات دعا دعا شروع لا يحب لا کی کو حدود الہراہدوز دا بادہ شرقرخ اور مشرقی نہ بشرق فرق اسلحہ بت وحید لاہ عرضی بل ماسیات باد اسلحہ بتات فساد میں کوئی فضم کی اسرا گناہ اصل پسادی فساد میں اسلحہ ظلم بعد فساد ونسا کی باد ظلمنا شروع بلا فساد میں کوئی فساد میں کوئی بلادل فرسٹ بلادل فصل اسلحم فنحت فو فو فو فو رحمت الله۔ خوفم من آزادی ہی و تمام تھی ہی ان کا الفنا ایمان بین رجاول خوف ادعوه خوفا و اللہ خوفا من رحمت اخلاص رحمت اللہ قریب من رحمت, جی کون کی کی ان رحمت اللہ نسد اخلاص بشرمبے اللہ قدر والی بارو نظیر باد الرانی کی بادول بارا حتا ازا قلت کی قلت جی دا چلو خوشہال تلخرا چند کلے دی چند کرس مکی اون سورے کرے دیں شن گم بس آسمان یا تر شری حد اباری ردونا دنیا مہک براہ قلما قلت الغه ونا عزللت الخزه او اصل د کو منحدي چابي بي سره سنا ل پ دقلدي ا مې على قلت ثمماه دربحهديفااردهحللي بثال ک بش کو قلت ثمه دربحه ما قلت الغبراء وما عزلت الخضره او من ل چېتیبي ز ل د چ قدي او د د بصور ک د چېین غبز مان یا تشت دا بذري غفاار خصو سر په باید بالا تيد من دنياقيڅوق موتا <سؤال> دار د نا با د ب ب او کل پ کے زاره او با و پ پله پکوباني والی خ و چی نا کاره خو بکان چای خوورنا کا له ن کې دا نوباسی مگرمال کو ډ ه ډی بعض حظ سر ذ کا ممیری کوی ت چې ی عمل ت مسان د فار د ممن داسانان د پ د م یہ تعبیر ذومیل لب اللہت صحیح صاحب کر چیتنا څنګه دغا دومن دغا بلدا فان کوي رضوی جو چې باران دوشیل فاغه کی ضرورت و چې کسماقې سو بټو دار کی مومن بار چې کر باران د رومه قرآن کانی مشن فاغه کی ضرورت نه دا بارو کړي نه المؤمننا څنګه ترجمه ان طيبون ابلو لقد سنچ بلدی طيبه حاصل د مثال کبھی بھی بھی دو باران دا کرشن کی پیدا پس ماں سے بارہ سے اوشی ناوک کے سوا تو مارکنڈو رکھیں گے نا مارکنڈی نے سرناک سے دو کافر دان کی ناک راچا نا کارا قید علیہ زگر کی اگری سدا مناسب دے بارہ در لتافاش خلا فنی سر باغ لانو یار شور بو مخصوار بارہ کے در لتا لطافت تباش خلاف نالانو یور بو مخصو مشرق کا مکی مثال کی نا وزی دن کثیر ادر کمیر اتشف نمبر ون زی دن کثیر ادر کمیر تو یا نم وار سنا سنا وقفنا عليات اي دي ذي كافرنا منهم ذاتي ذي كافرنا ها كتاب ذي شتا تر فلا تنا تويانم وكفرا سرجي مبين ترى سبب شكر كفر كفر داجي القوم الكافرين فلات صار النماء ان ذلكم سرکشی ون عزی دن برتاؤ نم و کفر نہ کدم باران وشی بار سب دیکھ بھائی کی قابل دا درث آیات نے تو قران کریم نے قومی شکروند فرضہ کام شکر باسی رضی دی گنا ماند پروا گندرا لکیو ادا واخات بار ذکر کی متعلق مقصد سالسوری ال عبادتون لله وحده اول واکات من ذکر کرم کہ ان سو دکے چدا تو واخات ذکر کی کہ دا برت فار اجر فر فوائد دی کری دی. قصص و و مستقل کتاب دی دی دا و کی. دلو و نور اللہ مر دریم انزار شاند انبیاء انزار دے اخاف علیکم عذاب یوم عزیم انزار خودانگی آداؤ الرسول الرؤسان قارب اللہ الذین من قومی آداؤ الرسول الرؤسان آداد انبیاء مشرف آر رسالی فی انزب الخطاب باللینا خطاب پر نربترین یا قومی یا قومی الخطاب باللینا خطاب پر نربترین کبانے شپا گم یار مون ار رسول ابھی زولا ہمیشہ پارا کفارو امارف بدنامی برے بدن کافی زلام مبیر القار یار مون ار یرمون الرسول زلالام کفار بدنامی امبیال <سؤال> خالیا نی سیلا سرفیت لَمَّا خَمَّ خَطَّاصَ كَادَ رَسُولُهُمْ قَضَاشَ كَمَرِخٌ وَأُمَنَئُ أَبْلِغُكُمْ رِسَالَةَ شِدَّةِ النَّصْرِ فِي التَّبْلِيغَاتِ نَحَمْ يَأْتُونَ الرَّسُولَ بِالْخَيْرِ وَالنُّصُوحِ أَمْ يَعْلَمُونَ بِأَنَّهُ خَيْرٌ بَانِ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَرْسَلَكُمْ سِسَارُ الْفَرَقِ دُوتُما لَسَبْ إِظْهَارُ الْعِلْمِ مِنْ دَابِرِ الرُّسُلِ إِظْهَارُ الْعِلْمِ مِنْ دَابِرِ الرُّسُلِ مَا كَذْ وَآمَنُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَآمَنُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جا بل قومی نہ درجنوں کا سلام سلام پنجے نہ ہوتیانا سم انجام دوتنا جلدو پارو غردنا حلاکتو ثبائی وغرقن اللذین قذبی آیا تلینہم کانو قوم نامینا دا پوید دل واقید نوحنی صلی اللہ علیہ وسلم نقدر صلی اللہ نوحن علیہ قومی فقارے قومی بذللہ مالکم من الیلہ غیرہ جا قیل لگرم نوحنی صلی اللہ علیہ وسلم فالقوم ترویلو ایک وزمان دیو اللہ با دلکہ امالکم من الیلہ غیرہ شیر صلی اللہ علیہ وسلم اکہ تکی بندے کم انہ خے کو ذاہوں منہ عظیم سے ییرے کےہ پ تاسیںہذااد د زینا پر مشرانو جواب چاو خلاب چاو کو مشو و وہ اف دیو المننوو کو ہبارو سے مر ررحبان وہا د دے تمام کےے مگرزے قسمقل کو یو حک دنیاادیں پیرانو ہ کار پیرانو دریم نا کارو د ما وقالمل او من کو می ہیں انناہ ک را د مبین او مشرانو د کو در ہنے سرہتو سلامہ چیننو منمنتظہ گمرراہی خرا کیں۔ ڈپ گمراہ خا رکھے امام قرطبی وم جلد کی ذکر کریں اے فی الہ اینا تر گمراہ سرخے سب کے دن دس سال گمراہی خبر بات بھی کہ یو اللہ یو دے کا دعوت کی چمزگار گمراہی خبریں دین امبیاں والله عليه السلام إذما قوماني سبيض والعالة نشترف ما باني حذك القمراهي ونزد تاثر الله في غام درسوم قدية القمراهي ولكن ني رسول من رب العالمين دا خبر شدكم تا ما حقول خبرنا نجيا قومي الله ما لكم مرنان غير ونزد الله في غام درسوم قدية تاثرسوم لهکنې کوستا دله غام تړهیئ ولا کنی وروې الې میځې مستستاې پهې خبرهبانې چېمال کوم ب اللا غیر د طرف په دا زاد د چټو جاان فون کې دی که تااسې کمري کنمري خو کار دا دعوت او بد ل وکوم مرسالاتې ز خامخ وم تا سا ساې زما درلو انسهلو کومه زما کوش داې خیر ټم سااسپاره شاخرکم داوترس رو لا نمو خاسمان درجا سے اجتماعانا و انفرازانا سنجھ سورت نوح کی راضی اجتماعانا و انفرازان فقذبوها درجان و قدید نوح علیہ السلام بانجانا ننتین اخلاس کا منگ نوح علیہ السلام و قسانچی دسمر گریو فا بیڑید اگر کنشی قدید و افرق باللزین قذبو بیاتنا غرق لمنگا قسانچی درجان و قلید و اعتنی زمانگرہ انہم قوم جاہلان دے مواقع دا متعلق دا اور اباعت لللہ وعده وہ چنگرم کا جانتے ہیں حضرات و سلام اگر اگر مسالاتikum السلام کرنا بیان ہے اگر زبانے حضرات السلام کے خان اقمے بذر اللہ مالک میرے لا غیر ہوں نور حضرات از ما غیر اللہ نہ فرات تقون ولزار نبوت کہتا شرک معاشتنا شراندہ خدا خبر جہان فارون کے خیر خیراندار کی خا تاسم قیام شیم قالوا جئتنا نعبد ظلما بين جزاب المشركين والانبياء العبادة لله وحده لو القوم ابن هضره السلام راغتمك تجمك يا عبادك يا والله دام سرتك شيقا يا قوم اعبدوا الله عبادكم يا تيو والله ونذر كان ابو ذبان فيز من قالات عبادك افلارن زمغا زستا الخبر من فادر كتب عذاب راجلا اخلاص فادر بما دون ان من الصادقين راونا ذاك من غيرك قال قد وقاكم وسلش مار <سؤال> دے سلطان دلگ اللہ فدی بانی فاولو حید دی آلہ ہو بانی فیزن سلطہ دلیلہ فانتظرو انی باکم بیرم انتظر انتظار کوئی دعذاب زیم سرس رس انتظار کوئی دعذاب حاصل دار فان جیناہاں خلاص کم انخفضر سلطہ و سلاما کم کسان چھت سم گریو برحمت من اللہ ذاللاہ و رحمت بر رحمت سے طرف زمنہ فذی ایمان وقت انا ذا الذین کذبوا بنا فرکمگا مندا کاں چوہدری گیا تم زمنہ را وما کانوا مومن دی دیمان دار دی ما کھتا مثرق بالمقصد مقصد ثالث انا باذل اللہ و صلی اللہ علیه و سلم المقاصد مال ج تحقیق التبلیغ و اداس سبود خام صالحہ لیکن من ح السلام ح السلام کافتالفابان سا سلام سجان د سر کي کا کا بض الله هوول ساري ح السلاماي کو مضبات کو واللهو چېفا ساسو مغاار غیر درنا قد جاات کو ب م سوال د ف سا سره حای د جمبرري در جازينا قد الله هذاافت د بعض مخلو خال درري تشرف دانا ق الله دنا کا الله ل کو سا سر با شان قدرت الفر. خوراک اللہ کی بڑا دہش قسمت تقریبا بنانی بن نام وقال <سؤال> गुरु इजान गम खल्फा बिन बाज आज याक की ता सुने म संदा नच रे गदो ता स जान सीन फस्ता आजान नौ ब को खिरद जेन ता स फम खिदावे के तत हजोर बिन दो मि सुरा जवे ता सो सामवारु सम कोना बिन सुडा जवे ता सो फमवारु सम के कसूर बंग डोरा वतहतुल जिबार बयो ता जवे ता सो انما رسول الله ولا تصفوا في الارض مفسدين مكرده همك وسات غون کے کوئی شران عزان وقت اور اللہ سبحانہ و تعالی السلام نے شران علی الذين صدقوا او کمزور مسلمانان تا من ما در اور دینات عدمون عن الصالح ورسلت اس عاقد ساتھ استاد پیا نا خالو انما رسول ب المؤمن منگاگ منا چرغے منگین حاصل کرنا جرمن کیخم کرنا اور اس پر ٹورے چلا جی بین پین کے انداز کار نہ کاہ زخمت ی او نا دی نہقضرر آان ابری رببیہیہ او سرے کاشیو کے د حق خذرنا و کارا سا سے گے اوے او اوے مل خلل بب جو دو ن کوئیں ہ ذہ را صلہ ساذاہ برنا او دی کافر سا راہہ ان کوے و سالیے ک چہ تے مبہ ےگرر ش حَسِلْنَارِ فَحَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ اُقَرُدْ نِعُلْتِ اِذْرَانَ سَرْزَرِ فَاسْبَهُ فِي دِعَارِ يَدَارِهِمْ جَاسِمِينَ اُقَرِذِي فَفُرُونُ الْقُرُونِكِ مُلَا قُنْتِ وَهُنْكِ فَتَوَلَّا عَنُهُمْ غَرَوَانِ شَدِيْنَا اللہ نجات اللہ وارد روانش صلی اللہ علیہ السلام دی دینا وقاربی بالحسرتن یا می قذالو <سؤال> توں کو برے صطلب بده ہنا نده د حص عضب سو کو میویل ای کوزما م سوماتہ سقامطلب زمان و سلو کوم ما خله تا سااصلباره و کل لا تو حبون الناس تا ن کوو د خیر کا س حلم دا شم تا سلو ماکیور کان لقومہہتون نپان سما س کوم با یاد کو حذلت ل السلام کولے چې ویل فقوم ت لو بی حار ل اظ زاددو ابرایبے سرع اور دل سہی مان راوڑیو بن منظور درودت اللہ پاک پر کو صدق اگے طریقے سے بیت المقدس اوردن زمۃ اوردن در میں کہو کملہ اگے چلے گئے وہ لو تن قال لكم ميات الفاشۃ ما سمکم بها یاكم اخذ رسول السلام فی الخلق قامت نہ کوئی تاس بہایت جولان دیوال نے جس تا دا نا ولا بل انتم تا تا نا مشرکان کئی یو دی اِن دا کم ندی دواشا دیہ اختیار نارین پار بل چتر پانچ دین موجود شدید نگ پانچ ماں سبحم بحا کے ماں سب کم بہا مین آرمینت مان کمان کی زمانہ ماں سب کم بہا مین آرمیتا ہتھی تن خلکان والا ان جملتا تونا و تاسكم هي او مختراضا غدار ان جملتا تونا الرجال شاو تم بدون الله تاسات كو نار نو تبه درگه شاوات سرهوار سنان نو قوم مسرفون تاسه قوم تجاوز كون گله حدودنا هم بهاقا وما كان جواب قومه نو جواب ذا قوم درت السلام الا القالوا غير دي اخرجوهم من قريتكم واسي شيخان له كثير عز شروع كر دي اخرجوهم من قريتكم واسي تاس دي خلق لا انه مکن من کئی ترون کے منگل فل مک نمکان پاک پاک حاصل مارو مدار سے رشتہ و تعلق میں دادو کفارے بارا تباہ جام دو دا کاگا متعلق مقصد مدین مدیم ابن ابراہیم و و اسم بدلتی دا مدن ابن ابراہیم اوار غیر رزن کو مد ینا شہبا نگر منگا مد ین اویبل سلام ظاہی فولاد کیا تھونا خا شبا مد نتا منڈی دخل کو حقوق میں ڈاکی میں کبھی چاپ حقوق منسان کبھی باد اسلائی ولا تی درد اسلائی پسم سیدھو بل ماسیات باد اِسلام فساد بلاد مہی بھرسمان لٹ گئی ولادو بالکل اللہ ڈاک میں چاہے ملاقات کا وہ دن برا کروئی خان کھا وان س الله اوړ خلکو د د لانا چاه چمان اوړی ان س الله ړوی د د چه چېمان وړی لاې ت وج ت سفور او ب جا جومانزیکر کئي تهغ وجه بې تاسو دله کووا چې دا ک بیر تتسکییل ب کرو ا کو تمم خری فقط سره کوم یادې تاسو د خ ج دجم چې سوچ وبر اللہ پھر سگ شران خبر او ل یا نہ نہو شاہی دن کے دل نبی ملت نیا اولت ملت واپس بنا سکے کانو کل کاری ملتھ انہاری گی تھا جس کے سب شروع کی شمشا کملے اندر اگرے سے لازموں کا تشمو رہنا سب سب چلے گئے کریں۔ کریر کی دبنے مشروفن۔ نخست طلبائے او لو قلنا اعوذ بك ملتكم او لو قلنا کارح۔ منگو واپس ہی استاد غلط کے اگر کمنگ بدغن استاد سے دین اندر آ گئے فرنا اللہ کلمہ منگو جڑ کر پھندا در ان عدنا فی ملتكم کوما فاستاد پوری دین غلط کے میرا تبات ہے کہ بعد ان جنن اللہ منها سبراہ دین کیلئے انشاءاللہ ربنا فائف حلو مقرشد اللہ پاکوشی رب زمانگا نکیان کار واسع ربنا کلنش علماء رسیدلے دین علم در زمانگا ہریو چیز تزاللہ این محیط دفر چیز اللہ توکرنا سبراہ دین کیلئے زمانگا فروان خاص پر لا من اعتماد دے زمانگا ربنا فتا بیننا و بینکو منہ بالحقا ويل للراهدمك بيسر كيما زمان دا فمئن دا قوم انك بالحق <تصفيق> باضرف انصاف سو انت خير الفات انت يقولك سركون كنا عمر مشرانوا كافر دو قوم دو شعب الاسلام عليه السلام لالي تمم شعبن كتو صاحبش دو شعب ان لكم ذل خاسرون دا يقذم لا سمو مضر تباشي لالي تمم شعب ان لكم ذل خاسرون بتاسدويش دو شعب الاسلام تاس متا وانا شيء قديد فلار ليك تاريخ الورا نهي فخذت عمر ندی نو شہد میں قوم تماشا علیہ و سلام ویل حسرتن دیوان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سر تارآلوم یو مسلط سلی نبیر صدر کا ہر اجم متعلق ضلع بعد باران میں حلام نوح علیہ السلام سلام تفصیل صرف آئے کی اطلاعات ذکر ذکر شو مختلف کم واقعی کو لکھے گا بوس بوس تکلیف تھا غریبی مالی سر بیمار اللہ جی نہ اللہ تلا جی سے اللہ جی نے تکلیف خوشالی بھرا سرو خوش تکلیف نگستار بینشالی دیا گنیمل چزم کر رب علل سنالهم من قبل كباغنا وبالمصايب والذراي كن لي منغو متن ذ سال مخيام يال من سرات والسلام كنت تغيد اميا وخلافه كن ابتلاف الله عليه والسلام ول منغدي ان رب بما ليسوا في ما ري سادير فارجعك الله عطا فلا ولا ما سنال سر ودا و كن ذكر ذراضي تاظ دي فلم مال بي قلقی دیئر کہ احکام چمانو کرشو دیت فاغیمانے فتحان آہلیں بابا بابا کل شے رافنا نسمنگ فالیمانے دروازی قسم نعمتون حتی اضافر یعو فاغی کے مسشور شکرینی السلام بما او دو فالحمتون ما شور کرشو دیتا نام و بغتتان و نوردیو رمگنا صاف و بائزام و بلسون امید رحمت اللہ نفق و دعا برلقوم اللہ جنزرمو والحمدلللہ رب العالمین دلالہ دو قسم امتحان تزمی امتحان بن ن اغناؤ مماء کانن سیونن یمسیونن ونیون مندیرا فدا ما علی دیمانی بے تکلیف او تهدید ابا من اهل القرا یات ام بام سناباتہم نا ایمون لغوبکی کی داخل کی والا چراشیت عذاب ز منگدشوی و ہم نا ایمون حالان کی دیودی لغوبکی کی داخل کی والا چراشیت عذاب ز منگدشات پھٹی کی دورہ دی و ہم یعلبون خمن او دیو بکن کی کرکٹ بکے والا عذاب راوی و ہم یعلبون ز مو دیو بکن کی اب ان کی بے خوفی رازا ہر وقت من مکر اللہ قم الخر بے خوب کیان کام مومن کی خوب آبد اللہ فلاح من اللہ اللہ قوم الخاصر اللہ قوم سوان اور سنا یہ دن لمبی مکھ مجھ دی با کر دا خلاسا دل کلو شہب قوم السلام کو اَمْ يَقُولُونَ لَئِنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِنَّا لَكُنَّا مِنَ الْآمِنِينَ فَمَا قَذَفُوا بِهِ مِن رِّيحٍ فَمَا ظَنُّوهُ بِمَا قَذَفُوا مِن قَبْلُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ذِي عَمَدٍ دَارُونَ كِي بِمَا قَذَفُوا مِن قَبْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ نُودِيَ مَا دَارُونَ كِي بِسَبَبِ ماں کانوزی تقزیب اور سببانی تکزیب جی اول او فرمانی سب محرط محرج وا سرو رویہ نمبرات لا دیہ اہ اواق بیالے م السلام فاضہ سرہ پس دنوں ح سلام نہ فماکانوے مینو بما قذوبیہ پنو دیمان ڈاون کے والے دوے تیب د دیہ ف پ بربانے مخکیں او قذے کے کا ظے کا ننت والہ خللوبی ما تقسیب اول مہنگی صاف عورت موہر اللہ بلاسوئیں ختم کلسان کا دوجے تنظیم نہ مرے اللہ با کو زلون دے کافر بانی اندہ کفر کفر مہ وے اللہ با او ما اجد نہ لسریم منالن دغا قومن جل لا و تنبیا علی کل یوم متمن دو فرض اکثر دین صلی اللہ علیہ وسلم بنو دی فرانہ کو وعن وجدنا اکثرهم لفاسقین ان مخفف من المسقل یگن من ذما اکثر جنا خطون کی تا اللہ نا واخذ مصالح السلام طارق بالمقصد الاول ابت اطلاعات سلام پسلام پسلام پسلام خبر خبر اللہ دے. انی رسول من رب العالمین اے پھر جہار فانو کے لیے حقیقن, انا حقیقن علی اللہ علی اللہ علی اللہ حق خبر تو فارغ متعدد محسوبی انا حقيق على الله فول الله الحق صلى الله عليه وسلم تذي خبره تذبنا نبقى الله باننا من رشته خبره خذيتكم ببعينة من ربكم العلماء تعطي و الدليل واضح ترفض رفسنا على المطالبات مصالح السلام ازادتكم فرسل ما يا بني اسرائيل ون کےہ ع حغی ببی گاران نہ باروںہ پہ کوول کولاے کر زوریی۔ پہ داہ خوش کا جزو ت دینی د کم فسل معباننی اسرائہ ال سالہمااد د خلاصہ را اور آسلہ ہ کولم تزودہا کاف کے دیگر کئی ورسل مع بنی اسرائہ کاپل من س بنی اسرائ ان کوم تجی تجیہ ب ان كنت من سوادقینا۔ مریم ارسال ارسل اخلاح بنی اسرائیل خوشگز معا بنی اسرائیل سنسیاتی نل کافی نت